شکار رمضان رمضان کا کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑنا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم ہے جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے یعنی وہ فضیلت جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا لہٰذا ہمیں ہر ارگرگی غفلت کا شکار ہو کر روزہ رمضان جیسی اتنی نعمت نہیں چھوڑنی چاہیے سلو اینڈ لگی سلام محمد